آپ حضرات کے سامنے مسئلہ توحید اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنی کہ کیا اللہ جہ شاہ کو دنیا اور آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں یعنی دنیا میں جیسے کہ اہل سنت ہمارے برادران کا جو موقف ہے ان کا جو عقیدہ ہے ان کی تمام بزرگوں کا جتنے صوفیوں سمیت کہ خواب میں دنیا میں اللہ نظر آتا ہے آ سکتا ہے اور جیسا کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار بارہ مرتبہ اپنی تحریروں تقریروں میں کیا ان کے عقائد و نظریات کی کتابیں جو ہیں ادھر میں نے اپنے رسالہ دیدار الہی میں مقدمہ کے حاشیہ میں ایک فہرست دی ہے کہ جو اللہ سنت کہ جے کے محدثین مفسرین اور کتب احدیث و عقائد میں جو روزت باری تعلیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے وہ مشہور اور جمہور علماء کا میں نے وہ جو ذکر کیا اور روزِ میشر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ظاہر بظاہر دیکھیں گے یعنی ان کی قیامت والے دن جو ہے روح تباری تعالیٰ ہوگی ظاہری آنکھوں سے دنیا میں خواب ہے اور روز میشر قیامت کے دن اس کو ظاہر بظاہر سے دیکھا جائے گا یہ ان کا عقیدہ ہے اور سوائے تین علماء کے جو ان کے حضرت ابو بکر جساس صاحب تفسیر احکام ان کے حنفی عالم تھے اور یہ مولانا سناء سلی حدیث عالم تھے ان کا نظریہ اور اسی طرح امین حسن اصلاحی صاحب تفسیر تدبر القرآن والے محت تو سارے کے سارے جو ہیں وہل سنت کے وہ تو اس کے جو انکاری ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کیونکہ وہ مذبح الباع سے متاثر تھے اس لیے ان کا عقیدہ توحید جو ہے روید کے بارے میں وہ شیعہ عقیدہ کے مطابق تو الغرض اہل سنت کے محدثین اور ان کے حقا اور مفسرین اور عقائدگی کتابیں اس کے ریفرنسز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کی لسٹ فہرست کر دی گئی ہے اب چونکہ ہمارے مذہب جعفریاں مذہب امامیاں میں قرآن اور حدیث اور اکل سلیم کی روشنی میں اللہ جلال شانہو کی رویت جو ہے محال نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں چونکہ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ خواب میں خواب میں بھی وہ نظر نہیں آسکتا جیسے کہ اہل سنت کے شرافک اکبر ملالی قاری باتیں سے انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں امام پاک نائنٹی 99 مرتبہ پھر ایک اور مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا اسی طرح قاسم نوتوی کا اس کے بارے میں دیوبندیوں نے جو ان کی شوان عمری ہے اس میں جو ہے وہ لکھا کہ اللہ کی گود میں وہ خواب میں بیٹھے اسی طرح جو ہے مرزا صاحب بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی کشفی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور جب پیپر آگے کیا سائن کے لیے تو وہ قلم نہیں چلا تو انہوں نے لکھا کہ سرخ سیاہی کے چھینٹیں جو ہے نا وہ جب اس کو جھٹکا دیا قلم کو تو وہ کہتے ہیں عبداللہ سنوری جو میرے پاس ہوا وہ تھا اس کے کپڑوں پر بھی پڑے اور میرے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے اور اس کا گوا ہم والے کا دھوبی ہے کہ جس نے وہ کپڑے دھوئے اور ان کے بیٹے نے جو ہے اس کشف کو بیان کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں مشردین محمود جو خلیفہ فیسانی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں کشپ جو ہے نا وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے نشانی چھوڑ جاتا ہے جیسا کہ یہ چیٹے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ نوز بلا استف اللہ کیا کریں نقل و فرق بادشید ان کا کیتا ہے بیان کرنا پڑا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر وہ ان کے سینے پہ نشان دیکھا گیا کہ سنت کا کیتا ہے نوز بلا ایک مرتبہ بچپن میں پاک ممبر کا سینہ جو ہے چیرا گیا اور بیچ میں سے کچھ نکالا اور بیچ میں کچھ ڈالا پھر جب پہلی وہی آئی غار میں اس وقت بھی یہ کام ہوا پھر جب میراج کی رات چلے ہیں آسمان پر اس وقت بھی نوز بلا یہ تین مرتبہ استا اللہ یہ سرجری کی ہے تو اس طرح نوز بلا یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا کیا کیا جائے تو اس طرح یہ حضرات اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی وہ کش بھی حالت میں نظر آتا ہے اور پھر کشوی جو ہے نشان بھی چھوڑ جاتا ہے جیسے پاک ممبر کے سینے پہ نشان اور مرزا صاحب کے کپڑوں پہ چھیٹھے تو عام طور پر جو ہے چونکہ یہ توحید کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں بڑی چار قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شرک فضاد پھر شرک فی افعال اور پھر شرک فی صفات اور شرک فی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے افال میں اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا یہ چار قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور شرخ صفات اور پر اور اس کی شرخ پر تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے افال میں کوئی شریک نہیں ہے اس سلسلے میں تو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہمارے نزدیک آراز ہے, ہے اسی کے قبضے میں موت ہو جاتا ہے اس نے اپنا جو خدائی کام کسی نبی اور امام کے سپرد نہیں کیا نبی اور امام جو ہیں دعا کرتے ہیں اللہ اللہ دیتا ہے اللہ حجاد دیتا ہے اللہ ہی زندگی دیتا ہے زندگی موت و حیات کا خالق مالک اللہ ہے اور انبیاء اور محمد وسیلہ محمد ہیں تو وسیع کے مقام پر یہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو کرتا اللہ ہے دیتا اللہ ہے دلواتے یہ ہیں تو یہ مشرق بنانے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شرخ صفات میں اور شرخال میں جو ہے مشرق قرار دیتے ہیں اور خود ہی جو اللہ کی ذات کے بارے میں یعنی شرک بذات اس بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات جو بہادم اللہ شریح کی ذات ہے وہ نظر آتی ہے دنیا میں خواب میں اور روز میشر ظاہر ظاہر نظر آئے گی یہ اللہ کی ذات میں ان کا عقیدہ ہے استفر تو اس کا جو ہے جواب اور رد جو ہے اس ناچیز خاک نے اپنے اس رسالہ دیدار الہی میں کیا ہے تو آپ اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سے تھوڑا سا جو ہے اس کا دھیان ضروری ہے کیونکہ ایک صاحب یہ منظور مینگل صاحب جو مولوی صاحب ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک انگلیوں سے مسلس بنا کر وہ ایک جسم دکھلا کر ظاہر کہتے ہیں یہ کوئی جسم ہے کوئی نظر آتا ہے کسی شی عالم سے کہتے ہیں جی بات ہوئی تھی تو وہ خاموش ہو گئے اندازہ لگاؤں حالانکہ وہ جو چیز دکھلا رہے ہیں مسلس کے درمیان وہ ایک تصویر ہے جو نظر آ رہی ہے. یعنی وہ نقشہ باندھ رہا ہے وہ جسم اس کے نزدیک تو سمجھ ہے کہ خلاف ہو گیا تو وہ جسم ہی نہیں ہوا حالانکہ جسم لطیف ہو یا ہو ہوظہر آنکھوں سے جو ہے چیز نظر نہ آئے الیکٹرانک مائیکروسکوپ کے نیچے جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ بار فضا میں نکلیں ہوا آپ کو پتے ہلتے نظر آئیں گے مگر ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گی اس ہوا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے مگر زہر آنکھوں سے نظر نہیں آئے مگر جسم لطیف ہے مثلا آپ ایک دیا سلائی جو ہے اس کو جلائیں ماچس کی تھی کو تھوڑی دیر سموک اٹھے گا ہوا میں تحلیل ہو جائے گا فضا میں تحلیل ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا مگر الیکٹرانک مائیکروسکوپ کے نیچے جو ہے وہ چیزیں نظر آ جائیں گی تو اب یہ معصوص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو جسم کو ہو گئے کیونکہ وہ یہ نہیں سوچا کہ وہ تو محدود ہو گیا اور کچھ فاصلے پر ہو گیا تو جسم کی تعریف کیا ہے کیونکہ جب ہمارے نزدیک اللہ جل شان ہو جو ہے صورت اور ترکیب سے پاک ہے اور جوہر و عرض سے مبلا اور منظہ ہے تو اس لیے وہ نظر نہیں آ سکتا کیونکہ جو طول عرض اور امن رکھتا ہو اور صورت ایک عرض خاص یعنی شکل محدود کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں چیزوں سے پاک و منظہ ہے کیونکہ خلا میں بھی سائنس نے ہے ثابت کیا ہو گا کیونکہ وہ ممکن اور وجود ہے اس کے اندر مادہ اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ظاہر انکھوں سے نظر نہ آئے مگر کو سائنسی حالات کے ذریعے کو دیکھا جائے کہ وہ اس میں کس طرح ایلت اور معلوم اور یہ سلسلے چل رہے ہیں تو یہ تھوڑی ہے. اور پھر معصوف جو ہے وہ بیان فپانے ہیں ان کا عقیدہ کہ اللہ جو ہے عرش کے اوپر ہے جی یعنی ساری چیزیں اوپر ہیں تو اور سب کے اوپر وہ خدا اللہ تا تو پھر اللہ محدود ہو گیا وہ مکانی ہو گیا کیونکہ مکان کے اوپر لے گئے تو یعنی اتنا ان کی گفتگو سنیں اس میں بھی تعداد ہے مگر چونکہ کبھی اقرار کبھی انکار ان چیزوں کا تکرار آپ کو ملے گا کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے اللہ مکانی نہیں ہے وہ جسم و جسمانیت سے منظر مبرہ ہے وہ محدود نہیں ہے تو اس لیے وہ چونکہ واجب وجود ہے جس پر عدم محال ہو یعنی جو ہمیشہ سے ہو اس کو واجب وجود کہتے ہیں اور ممکن الوجود جو مخلوق ہے ماجب الوجود جو خالق ہے اور ممکن جو ہے وہ مخلوق ہے یعنی مخلوق ایک وقت تھا کہ تھا کچھ نہیں تھا اس نے بعد میں مخلوق کو خالق کیا تو ممکن الوجود یعنی مخلوق تو اس وجہ سے ایسی جو باتیں کرتے ہیں ان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ دیکھنا چاہئے کہ یہ کس قسم کا عقیدہ رکھ کے جو ہیں لوگوں کو جو ہیں کس قسم کی توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کے آج آپ اس جدید دور میں بھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکوپ تو پتہ چلتا ہے کہ ایٹم جیسی چھوٹی چیز بھی اپنے اجزاء الیکٹران پروٹان اور نیوٹران پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے وہ شاید نظر آتی ہے اور یہ چیزیں جو ہے مرکب ہیں مرقب. اور جو مرکب ہوتا ہے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا جبکہ اللہ, ہو اللہ کا جو چیز نظر آتی ہے اس پر شاہ کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ وہ ذات بلکہ وہ خال ہے جی تو اس طرح یہ حضرات جو بیان کرتے ہیں تو اس کو جو ہے عقلی لحاظ سے یعنی اقل سلیم کے لحاظ سے اس طریقے سے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا کہ اللہ جہ شاہ کا نظر آنا محال ہے نہ وہ خواہ میں نظر آ سکتا ہے نہ ہی روز میں نظر آئے گا کیونکہ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درد ہے انسان کے جسم میں کہتا ہے جی میں نے سر درد اسم صاحب کے سر میں بھی کبھی درد ہوئی ہوگی تو وہ درد دکھلا سکتا ہے کس سائز کیا ہے کس رنگ کی ہے کیا ذائقہ ہے اس کا جی نہیں روح انسان کے اندر روح بول رہی ہے کسی نے رو دیکھی ہے جی کسی نکلتی نہیں دیکھی کہ کس کس آز میں گئی ہے کس آئز میں داخل ہوئی ہے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ درد اور روح جیسی چیزیں تو اس کو مجسم شکل میں نہ کوئی دیکھ سکا ہے تو جب اللہ کی مخلوق کو نہیں کوئی بندہ دیکھ سکتا تو اس کے خالق کو دیکھنا جو ہے وہ بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ محال ہے محال اکلی ہے اور جو چیز جو ہے نظر آتی ہے اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر وہ چیز نظر ہی نہیں آسکتی یعنی حسائے بسر کا صحیح و سالم ہونا یعنی کہ بندہ نبینا اس کو کیا نظر آئے گا نظر صحیح ہوگی تو کچھ چیز نظر آئے گی اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ دیکھنے والے کے سامنے مقابلہ میں ہو یا سامنے ہونے کے حکم رکھتی ہو جیسے آئینے کے ذریعے اس چیز کا سامنے ہونے کا حکم میں ہونا اور وہ چیز حد سے زیادہ قریب نہ ہو یعنی اتنی قریب ہے اس کو کیسے نظر آئیں گی ہٹ کر فاصلے پر ہوگی تو نظر آئیں گی بہت زیادہ دور نہ ہو جو نظر نہ سکے اور درمیان میں کوئی چیز حج وہ حائل نہ ہو یعنی کوئی پردہ بھی نہ ہو پردے کے پیچھے کوئی چیز ہوگی تو اس کو کیسے نظر آئے گی اور دکھائی دینے والی چیز ہوا کی طرح ایسی شفاف نہ ہو جو عام طور پر دکھائی نہ دے سکتی ہو اور دیکھنے والے کا ارادہ ہو یعنی وہ ارادہ بھی رکھتا ہو کہ میں اس کو دیکھوں اور پھر اندھیرا نہ ہو بلکہ روشنی ہو اندھیرے میں کوام طور پر ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا چونکہ اندھیرا ہے تو ظاہر ہے کہ ان شرائط کے موجود اور محتاج ہونے کی صورت میں رویت اور دکھائی دینا ضروری و لازم ہے اس کے لیے جو ہے ضروری ہے ورنہ جب یہ چیزیں نہ ہوں گی یہ شرائط نہ ہوں گی تو روحت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوگی تو اس طرح یعنی عقلی دلائل سے کہ عقل یعنی عقل کہتی ہے دو دو چار ہوتے ہیں دو دو تین نہیں ہوتے عقل کہتی ہے کہ ایک چیز برف کی طرح ٹھنڈی ہے اور وہی چیز جو ہے آنکھ کی طرح گرم نہیں ہو سکتی عقل کہتی ہے کہ ایک چوک میں دوپہر کے بارہ بجے ہوں اور اسی جگہ پر رات کے بارہ نہیں بجے ہوں گے یعنی ایک چیز نیگیٹو ہو وہی چیز پازیٹو نہیں ہو سکتی لاجک میں منطق میں اس کو اجتماع نے ہے یعنی جو متضاد چیزوں کا اکٹھے ہونا یہ امپاسبل ہے ناممکن ہے تو اسی طرح روز باری تعالیٰ اقلی سلیم کے مطابق جو ہے ناممکن ہے کیوں اس لیے کہ وہ جسم و جسمانی سے منظر مبر رہا ہے اگر اس کو دیکھنے والا قیدہ رکھیں تو پھر اس کو محدود اور مرکب اور مجسم ماننا پڑے گا تو جبکہ وہ محدود نہیں ہے وہ جسم و جسمانی سے منظر مبرہ ہے وہ طول و غرض نہیں رکھتا وہ کسی جہد اور سمت میں نہیں ہے تو اس طرح اللہ جہ شاہوں کو دنیا اور آخرت میں نہیں دیکھا جا سکتا اور دلائل نقلی کے ذریعے بھی اس کا رد جو ہے جناب احبو صحیح السلام کے واقعہ میں موجود ہے جب کہا گیا کہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب تم نے کہا گیا کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں تو پھر کیا ہوا تھا ان کو بجلی نے آ پکڑا تھا بجلی کو تو ان کا کیا اثر ہوا تھا جنہوں نے یہ بیان کیا تھا اور حکم ان کے لیے لنت رانی کہا تھا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا یہ لنت رانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ جو نفی کے لیے ہوتا ہے بعض کا تو اس طرح صورتیں تو ہوتی ہیں مگر جنرل بات کی جاتی تو یہاں نفی ابھی کے لیے جو استعمال ہوا تو ساتھ وزاں سے بھی کرتی کہ اچھا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر دیکھا جا سکتا ہے اب چونکہ اللہ جو ہے عالم الغیب ہے اسے پتا ہے کہ ابھی بجلی گرا دینی ہے تو پھر یہ خاک ہو جائیں گے تو پھر مجھے کیا خاک دیکھیں گے تو اس لیے اس پہاڑ کی جو ہے اس حالت کے اوپر دیدار جو تھا مقوق تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر رہا پھر دیکھا جا سکتا اب ظاہر ہے کہ وہ محال تھا کیونکہ وہ بجلی گرنی تھی پہاڑ نے ریزا ہونا تھا پہاڑ کے پہ قرار پکڑنے پر مولک اور موقوف جو کیا گیا تھا اس کا چونکہ پہاڑ کا استقرار فی نفس ہی عامر ممکن تھا مگر ممکن پر جو موقوف ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے تو اس کے جواب کے لیے یہی تھا اعلان ترانی آیا اور اس کے پیچھے نظر جو ہے پہاڑ کے ریزہ روزہ ہونے کی حالت میں پہاڑ کا استقرار فی نفس ہی ممتن ہے اور ناممکن ہے اور یہاں پر جو ہے دید دیدار الہی کا جس استقرار پر موقوف تھا وہ اسی حالت کا استقرار تھا یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگا جبکہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا نہیں اس کا استقرار جو ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا یعنی مشروط تھا تو اس لیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا سائکا کے آنے سے گرانے سے اللہ جانو کی طرف سے تو اور جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ان کو ہاف سر کر دیا اور موسع بے ہوش ہو گئے اگر علیہ السلام اپنی طرف سے کرتے تو پہلے علیہ السلام پر نہیں علیہ السلام کو مجبور کا? کا جو مطالبہ تھا کہ ہم پہلے جو ہے جو کلام آپ سے ہوا ہے ہم خود سنیں گے جب وہ چاروں طرف سے آواز آئی ہے تو اب انہوں نے مطالبہ بدل دیا کہ نہیں اب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہوں ایمان لائیں گے تو اس لیے ان کے مطالبے کو اللہ کی بارگاہ میں موسی علیہ السلام پیش کریں نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی مطالبہ تھا تو اس لیے ان لوگوں کو جلایا گیا نہ کہ موسا علیہ السلام کو تو اس طرح جو ہے پہاڑ کا جو ہے اسی حالت کا استقرار جو تھا وہ تھا اور دیدارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیدار الہی جو ہے عمر ممکن پر نہیں بلکہ ناممکن یعنی پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے پر موقف ہے تو اس طرح جو عام طور پر یہ حضرات مغالطہ دیتے ہیں اس کو جو ہے وضاحت کے ساتھ اس میں بھی ہم نے بیان کر دیا دیدار الہی میں آپ اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں تو الغرض اللہ جلا شانو کے بارے میں کہ جیسے محال عقلی موجود جتنے ہوتے ہیں نا وہ عادت محال ہوتے ہیں عقل محال نہیں ہوتے عقل محال جیسے اجتماع نقیزان کی کی ہم نے مسالے دیں ایک مسال قرآن میں بھی موجود اور جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے ساتویں سورج کی چالیس نمبر آج اب سوئی کے ناکے یعنی سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا یہ, اقلن محال ہے یہ ہو نہیں سکتا جب ہو نہیں سکتا اور وہ لوگ جو جنت میں جا, جا نہیں سکتے تو یہ تو نہیں کہ بھی اس کی دیں کہ جو اللہ نے مثال دی تو یہ جو ادھر ناممکن ہے وہ ادھر بھی ناممکن اور پھر آدت محال جو ہے وہ ہے جیسے مردے کا زندہ ہونا جو ذات مار سکتی ہے جو زندگی موت و حیات کا خالق مالک ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے جو سورج کا خالق ہے جو اس کو غروب کرتا ہے وہ اس کو دوبارہ واپس پلٹا بھی سکتا ہے الغض جو چیز عقلاً محال ہے وہ دنیا اور آخرت میں واقع ہو ہی نہیں سکتی اور ایسے ہی روئے سے باری تالا بھی عقل محال ہے وہ دنیا اور آخرت میں اس کا دیکھنا محال ہے وہ نظر آ نہیں سکتا اگر آ جائے تو پھر وہ مرکب اور مجسم ہوگا کسی جہت میں ہوگا کسی سمت میں ہوگا محدود ہوگا اور ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے جو محتاج ہو وہ قادر نہیں ہوتا پھر اس کا بھی کوئی خالق مالک ہوگا جس نے اس جسم کو خلق کیا جو نظر آیا تو اس طرح یہ عقیدہ جو ہے انکار روت بال کے بارے میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تفصیل آپ کو اس ناچیز کے رسالہ دیدار میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے لسٹ بھی دے دی اہل سنت کے جیت علماء کا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہ بیان کر دیا اور آپ کو چیپٹر وائز انڈیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نظر آئے گا تو ان آیات کی بھی یہاں پر ہم نے جو ظاہراً یہ بات کرتے ہیں اس کو بھی بیان کر دیا کہ ناظرہ جو ہے انتظار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسے جناب بلکیز کے لیے جو ہے کہا گیا ہے یقیناً میں ان سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر منتظر یعنی دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے کیا جواب ڈاتے ہیں ستائیسواں سورہ کی پینتیسویں نمبر آیت اسی طرح اور بھی آیات سے قرآن پاک سے ہم نے اس کی وضاحت کی ہے آپ اس کا جو ہے پیج ٹونٹی سیون سے لے کر آگے جو ہے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے آپ اس رسالے کی طرف رجوع فرمائیں اس میں جو ہے ہمارے جید اس رسالے پر دیدار الہی پر سوال سوالیاں نشانی ہے کہ کیا اللہ کا دیدار دنیا اور آخرت میں ممکن ہے یہ سوال فوسی کے لیے نفی کی گئی ہے اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کا رد کیا گیا ہے قرآن اور حدیث اور عقل سلیم میں تو تفصیل آپ اس رسالے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جس پر ہمارے جید علماء نے تقاریذ لکھی ہے صوفی ابن عربی جس کو پدر عرفان قرار دیا جا چکا ہے اور اہل سنت کے صوفیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں اس نے جو ہے اپنی کتاب جو خصوص لکھا اس کی اپنی نہیں ہے یعنی وہ دعوے دار ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں اس نے بیان کیا کہ مجھے یہ کتاب جو ہے پاپ محبد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے ناؤ بلا ہم تو نہیں مانتے مگر ان کا صوفیوں کا عقیدہ ہے اور شیوں میں جو پدر عرفان قرار دے چکے ہیں جیسے مرتضیٰ مطاری صاحب اور یہ عاملہ گروپ حسن زاد عملی جوادی عاملی جنہوں نے اس کی کتاب کو فسوس علیکم کو سبکن نقم میں پڑھایا اور جس سے ہماری نسل نو جو ہے اس کو واقعی عرفان سمجھ کر مارفت سمجھ کر بیٹھ گئی تو اس لیے اس کا راد خاک صاحب نے تحفہ صوفیہ میں کیا جس پر تمام پاکستان کے علماء تقاریج لکھی اور خاص کر عاشہ حسنچوی نے اس پر مقدمہ لکھا بلکہ مقدمہ نے لکھا کیا مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا تو وہ صوفی ابنیر اس نے فتوحات مکیا میں بھی اظہار کیا اور فضو صم جس کے بارے میں مطاری صاحب نے جو ہے بیان کیا کہ اس کا متن جو ہے عمیق ترین دقیق دکی ترین متانست تو دوسرا فطوحات جس کو کہا کہ فضول صلیم کو سوائے تین چار بندوں کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا اندازہ لگاؤ ہمارے علماء فقہ مادین مفسرین قرآن کو سمجھ سکتے ہیں چادہ معصوم علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ جو کتاب ہے جو فضو صم جو اس کو نبی پاک کی طرف سے نوز العطا ہوئی ہے تو یہ صحیفہ آسمانی جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکے کوئی استاف اللہ تین جارلا کے علاوہ اور دوسری کتاب جو فتوحت مکی ہے اس کے بارے میں مطاری صاحب نے فرمایا ہے یہ انسائکلوپیڈیا عرفانی انسائیکلوپیڈیا اندازہ لگاؤ تو اس طرح صوفیوں کے پیر جو ہیں وہ ابن عربی عبر و تباری تعلیٰ کے قائل ہیں تو جس کا عقیدہ توحیدی صحیح نہ ہو تو اس کو کیا اللہ کی مارفت حاصل ہے کیا اس کو عارف کہا جا سکتا ہے کیا اس کو فدر عرفان قرار دیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ رات کو دکھیں جی جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ